السلط وسلام علیکم نور الله سن سنت اکاف <تصفح> پیارے پیارے مدنی منو آج ہم اپنے سلسلے میں عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ کی عین مسجد میں ہے اور جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو شیخ طریقہ امیر اہل سنت نے ہمیں پیارا مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جب جب تک مسجد میں رہتے ہیں ہمیں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ سنت اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا یقیناً آپ سب ہی کو تقریباً یاد ہوگی اللہ مفتاحلی اب ابواب رحمتک یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو اس سلسلے میں بھی ہوتا سنت یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو سیدھا قدم یہ مسجد میں داخل کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے ساتھ ہی احتکاب کی نیت بھی کر لینی چاہیے بسم اللہ بسم اللہ و وسلام اللہ رسول اللہ اللہ افتح اب ابواب اور یہ داخل ہوتے وقت جب ہم دعا پڑھتے تو ساتھ ہی نوی تو سنتل تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ احتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں گے ربی الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا الحمد سلح، للہ ماہ ربی انور کی جلوہ گری ہو چکی ہے برکتیں لوٹ رہے ہیں آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے ثواب کمانے کے لیے نیت کریں کہ انتہائی توجہ کے ساتھ کان لگا کر تلاوت قرآن سنوں گا اور اس کی تعظیم کے لیے دو دانوں بیٹھ کر سنوں گا ان شاء اللہ تلاوت قرآن کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم the right. ہاں پیارے <تصفح> <تصفح> پیارے مدنی منو ماہر ابی نور یہ جاری ہے اور یہ وہی مہینہ ہے جس کی بارہ تاریخ ہمارے پیارے پیارے आका صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور الحمدللہ للہ اجز وجل بارہ ربیع نور یہ مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں جلوہ گر نہ ہوتے تشریف نہ لاتے تو کوئی عید عید ہوتی نہ کوئی شب شب براعت بلکہ کونو مکاں کی تمام رونق اور شان اس جان جہان رحمت عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے آمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آئیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد میرے آقا آکار جب میرے آقا آکا جم میرے دادا جم پیارے آقا آکائے جم میرے امیا آئے جم سب کے دیبلائے ج میلہ دن ہے یہ بڑا مشرور ہے عید ہے بڑا مشرور ہے دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو ہے آپ جم میرے دادا جم پیارے آپ جمع میرے خامیہ جو سب کے ری بھلا جمو طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے میرا راجا سب جا کا سب جا کا, سب جا کا نور سے مانگور ہے میرے آقا آپ میرے دادا جوارے دا پائے میرے آبیا سب کے دل بھر آئے جرکار کی آمد پر آدار کی آمد کی آمد آ کی آمد کی آمد سچے کی آمد حضور کی آمد آبا نور کی مر آبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا میرے آقا آئے جو میرے دادا جھوم پیارے آئے جو میرے ابیا ہے جو سب کے دل بھیا جھومو بخش دے مجھ کو علاحی بہرے میلہ دوران بھی بخش مجھ کو علاحی بہرے میلہ دوران نبی نئے امان جیان امان سے میرا بور ہے پیارے آپ جو میرے ہاں میاں سب کے دل بھر جو وہ پلاشن کتے ہی بول اٹھے وہ پلا میں اہل ہی بول آ گیا اطار دیکھو آ گیا دیکھو آ گیا دیکھو آ گیا دیکھو میں مقمور ہے آقا آئے جم میرے داتا آئے جھو پیارے آقا آئے جھو میرے ہمیں آئے جھو سب کے دل میں آئے جھو سرکار کی آمد پر آپ دلدار کی آمد آقا کی آمد پر آپ داتا کی آمد پر آپ اچھے کی آمد پر آپ سچے کی آمد پر آپ حضور کی آمد پر آپ پرن کی آمد سب مل کر بولو مر آب سب جھوم کے بولو بڑے میرے آقا آئے جو میرے دادا جمو پیارے آپ جو میرے آبی آئے جو سب کے دل بھر آئے جموح حبیٰ وائد لارے پیارے پیارے مدنی منو اچھے کی صحبت یقیناً فائدہ دیتی ہے اور بڑی پیاری مثال ہے کہ اگر ہم کسی عطر بیچنے والے کی دکان پر جائیں کچھ نہ بھی خریدیں تب بھی اس دکان پر جاتے ہی ہمیں خوشبو آتی ہے اور ہماری طبیعت کو بھی بھلا محسوس ہوتا ہے اور اسی طرح اگر کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو لوہار ہو جو بھٹی چلاتے ہیں تو اگر ہم اس کے پاس کچھ اس کے پاس لینا دینا نہ ہو یوں سمجھ لیں کہ صرف تھوڑی دیر بیٹھے ہی جا کر تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے یہاں کی آگ اور اس کے یہاں کا دھواں یہ ہمیں تکلیف بھی پہنچاتا ہے ہمارے پیارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ادائیں ہم سن رہے تھے اور ہمارے ساتھ رکن شورا ابو ماجد محمد شاہد مدنی بھی موجود ہیں تو شاید بھائی یہ سرکار علیہ سلاۃ وسلام کے جو بچپن بچپن کے واقعات آپ سنا رہے ہیں تو سرکار علیہ سلاۃ والسلام کو جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ دائی حلیمہ رضی اللہ ردیل تعن نے گود لیا تھا اور دودھ پلایا تھا تو ظاہر سرکار علیہ اللہ ان کے گھر میں ہی رہا کرتے تھے تشریف فرما تھے تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو خاندان تھا تو سرکار علیہ اللہ سے ان کو کیا کیا برکات حاصل ہوئی الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب عالمین صلاحیت مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئی میرے ساتھ میرے شوہر بھی تھے اور میرا چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو دودھ پیتا تھا جب ہم اپنے گھر سے روانہ ہوئے تو ہمارے خاندان کے اور ہمارے علاقے میں قحط تھا غربت تھی اور غربت کی وجہ سے ہمیں کچھ کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا جس کی وجہ سے میرے پستان میں دودھ نہیں تھا بچہ ساری ساری رات رو رو کر گزار دیتا میں بھی نہ سو پاتی میرے میرا شوہر بھی نہ سو پاتا جب ہم اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تو راستے میں ہمارے خاندان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے اور جو ہمارا خچر تھا وہ بھی بڑا کمزور تھا کمزوری کی وجہ سے وہ ٹھہر جاتا تھا اور میرے خاندان والے ناراض ہوتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی لیٹ ہو رہے ہیں بہت دیر لگ رہی ہے بہرحال یہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو مکہ کے جو شرافہ تھے شریف لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کی بہتر پرویش کے لیے ان کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ طائف کے دیہات میں رہتی تھی تو یہ بھی جب مکہ میں حاضر ہوئی تو ان کو ان کی قسمت جاگ اٹھی ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عطا کر دیے گئے کہ آپ ان کو لے جائیں اور دودھ پہلائیں کہنے لگی کہ میں نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوٹے سے مدر من جو اس وقت تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیا اور لے کر اپنے خیمے میں آئی جب آپ کو دودھ پیش کیا تو آپ نے جیسے ہی دودھ نوش فرمایا تو میرے پستان میں دودھ بڑھ گیا اور اتنا دودھ ہو گیا کہ میرے جو دوسرا بچہ تھا اسے بھی میں نے پھیلایا اور پھر جب میں نے اپنے اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دور سے بھر چکے تھے میں نے اس کو دھویا اور خود بھی پیا اور اپنے شوہر کو ہی پلایا اور یہ رات ہماری بڑی سکون اور راحت کے ساتھ گزری ہمیں نیند آ گئی صبح ہم بیدار ہوئے اور واپسی کا سفر شروع کیا جب واپس آنے کے لیے خچے پر بیٹھے تو خچر کی کمزوری بھی دور ہو چکی تھی خاندان کے دوسرے افراد بھی ہمارے ساتھ تھے اب خچر بڑی تیزی سے چل رہی ہے خاندان کے ساری سواریوں سے آگے آگے جا رہی ہے خاندان والے کہنے لگے کہ اے حلیمہ کیا تم نے اپنی خچر کو اپنی سواری کو بدل لیا ہے تو میں نے کہا کہ سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے اس کے بعد ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا میں گھر میں حاضر ہوئی الحمدللہ عزوجل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا یہاں پر گزرا اور اس عرصے کے اندر ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے اور پھر ہمارے خاندان والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور آہستہ آہستہ ان کے حالات بھی بہتر ہوتے چلے گئے جو ہماری بکریاں تھیں ان کے ان کو بھی زیادہ دور نہیں آتا تھا تو جس جگہ میری بکریاں چرا کرتی تھیں تو جب وہاں سے واپس آتی تو ان کے پستان دوسرے بھرے ہوئے ہوتے تھے خاندان والے کہتے کہ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں پر یعنی اپنی بکریاں بھی ہم چرائے تو حلت حلیمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ چرگاہ جو تھی اس کا مسئلہ نہیں تھا یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا آپ کی برکت تھی جس کا ظہور اس طرح ہوتا تھا تو اس طرح کی بے شمار جو ہے وہ براکات آپ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے خاندان بنو کو حاصل کیجیے پیارے پیارے مدنی منوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی نیک شخص ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بہت ہوتی ہیں بلکہ روایت میں ہی ہمارے پیارے پیارے آتا صلی اللہ علیہ و وسلم کا یہ ارشاد بھی شاید امیر علیہ سنت کے بیانات میں اور کئی فیضان سنت وغیرہ میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے سو گھروں سے مصائب اور تکلیف کو دور فرما دیتا ہے تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اور الحمدللہ للہ وجل جس طرح ہمارے یہ مدنی منع مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ظاہر قرآن پاک کے حفظ کرنا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے قرآن پاک کو پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے تو ہمارے یہ مدنی من جو مدنی حلیے میں مدنی لباس میں امامہ شریف کا تاج سجائے اپنے محلے میں رہتے ہوں گے اپنے بلڈنگ میں رہتے ہوں گے تو ظاہر ہے اس کی برکتیں پورے محلے کو بھی ملتی ہوں گی آپ چاہتا ہے کہ وہ روزانہ ایک ہزار رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے نو سو ننانوے رحمتیں علم حاصل کرنے والے اور علم سکھانے والوں پر نازل ہوتی ہے ہمارے مدنی مُنع تو علم حاصل کر رہے ہیں تو ان پر رحمتوں کا نزل ہوتا ہے اور یقیناً ان کی برکت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کی جن کے محلے میں ایسے مدنی مُننے رہتے ہوں گے اور جن کی بلڈنگوں میں ایسے مدنی مُننے رہتے ہوں گے جو بدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں یا کہیں بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں علم حاصل کرنے والوں کی ہم نے برکتیں سنی تو پیارے پیارے مدنی منوں اس سے علم کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں اچھا یہ بھی روایت میں جو سنتے ہیں کہ سرکار علی سلاد وسلام کے سر پر جو ہے وہ بادل سایہ کیے رہتا تھا تو اس کا کیا واقعہ ہے اگر ہمارے مدنی ملوں کو یہ بھی بیان ہو جائے حضرت حلیمہ فادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور آپ کا خیال رکھنے کی وجہ سے آپ کو باہر نہیں جانے دیتی تھی ایک مرتبہ آپ گھر میں نہیں تھیں یا کسی کام میں مصروف تھیں آپ کی توجہ نہ رہی آپ کی بیٹی حضرت حذافہ جنہیں عرف اما سادیہ کہا جاتا ہے تو یہ آپ کو اپنے ساتھ بکریاں لے گئی جب حضرت حلیمہ توجہ آپ نے دی تو دیکھا کہ پیارے پیارے سرکار نہیں ہیں گھر کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً گھر سے باہر نکلیں اور تلاش کرنا شروع کر دیا دیکھا کہ وہ شیما کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ہیں تو حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ کو غصے میں شاط رمایا کہ ان کو کیوں لے کر آئی ہو جبکہ دھوپ اتنی سخت جو ہے وہ ہے تو وہ مسکرا کر کہنے لگی امی حضور آپ پریشان نہ ہوں یہ جب میں ان کو باہر لے کر آئی اور دھوپ زیادہ تھی تو ایک بادل جو ہے وہ سر پہ آ گیا جیسے جیسے یہ چلتے تھے بادل بھی چلتا تھا اور جیسے جیسے یہ رک جاتے تھے بادل بھی رک جاتا تھا تو اس طرح ان کو تو کوئی گرمی کا مسئلہ نہیں ہوا ان پر کوئی گرمی کا اثر نہیں ہوا علما فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن کے اندر بھی بادل رہا کرتا تھا اور اس کے علاوہ بھی بادل ہوا کرتا تھا لیکن یہ حسب حال ہوتا تھا یعنی جب دھوپ وغیرہ یا اس قسم کا مسئلہ ہوتا تو بادل آ جاتا اور جب دھوپ وغیرہ کی شدت نہ ہوتی تو بادل ہٹ جاتا ہٹ جاتا تھا لئے تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمٰن لکھتے نا کہ سب سے اولا او الا ہمارا نبی سب سے بالا او الا ہمارا, ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا بولا سیارا ہمار دون ہمارا نبی دونوں آلم کدو ن ہمارا نبی سب سے اعلی وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا پلو الحبی علی محمد وبارکلم و و جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں ایسا کوئی نہیں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ کی عظمت و شان کتنی بلند ہے تو شاید یہ بھی جیسے آپ نے کل بھی بیان فرمایا تھا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ آنا جانا رہا کرتا تھا تو شام کا جب سفر ہوا تھا تو جو راہب غیر مسلموں کا جو پادری وغیرہ جو تھا اس نے آپ کو کچھ پہچانا تھا تو کن نشانیوں سے پہچانا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جب ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے تو جب شام سے پہلے ایک علاقے بسرا کے پاس پہنچے تو وہاں پر ایک راہب تھا ان کا یہودیوں کا مذہبی رہنما تھا غیر مسلموں کا اس کا نام بوہیرہ تھا اس نے آپ کی بڑی او بھگت کی اور پورے قافلے والوں کی دعوت کی اور پھر ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو ننا منا بچہ آپ کے ساتھ ہے میں نے دیکھا کہ جب یہ کسی درخت کے قریب آتا ہے تو درخت اس پر فایا کر دیتا ہے اور جب یہ چلتا ہے تو بادل اس کے, اس کے سر پر ہوتا ہے اور جو شجر و حجر یعنی جو درخت اور جو پتھر ہیں یہ آپ پر سلام بھیجتے ہیں اور پھر مجھے میں نے توت اور انجیل کے اندر پڑھا کہ جو آخری زمان نبی ہوں گے سب سے آخری نبی ہوں گے ان کے اندر یہ نشانیاں ہیں اور پھر میں نے ان کی کمر میں میں نے جو ہے وہ دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا ہے تو یہ جو ننھے منع آپ کے ساتھ بچے ہیں یہ کون ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں اور اب یہ میری پروش میں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو خوشخبری ہو یہ آخری نبی ہیں اب آپ مزید آگے نہ جائیں بلکہ یہیں تجارت کا سامان بیچ دیں چنانچہ ابو طالب نے وہیں پر سامان وغیرہ بیچ دیا اور واپسی کا ارادہ کر لیا جب واپس آنے لگے تو وہ راہب جو ہے وہ بڑی عقیدت سے پیش آیا اور واپسی کا توشہ بھی آپ کے ہمراہ بھیج دیا تو یہ وہ نشانیاں تھیں کہ جو بچپن میں دیکھنے والے دیکھ لیا کرتے تھے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کثیر معجزات ہیں اور جیسا کہ آہ آہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں میٹھے میٹھے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور الحمد للہ اعض وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں امیرا حل سنت دعوت برکات عالیہ کے بیانات اور بالخصوص مدنی مذاکروں میں اس قسم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو پیارے پیارے مدنی منوں اس معاملے میں جن جن کو اردو پڑھنا آتی ہو تو سرکار علیہ صلاح کی سیرت کے حوالے سے واقعات یہ ضرور پڑھنے کی عادت بنائیں بالخصوص ماہر نور شریف سے بارہویں سے پہلے پہلے ہو سکے تو یہ رسالہ صبح بہارا یہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے اس کو تو تمام ہی مدن حاصل کریں اور نیت کرنے کہ انشاءاللہ اللہ بارہ ربیع نور سے پہلے پہلے اس کا مطالعہ ضرور کر لیں گے ہمارے قاری صاحبان جو ہیں وہ اگر ناظمین اس پر توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ یہ رسالہ گھر گھر بھی پہنچے گا اور اس میں تو بڑے پیارے پیارے واقعات اور بھی مزید لکھے گئے ہیں تو میٹھے میٹھے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشنِ ولادت کی خوشی کے یہ دن ہے تو آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدی نات پیش کرتے ہیں سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد دلبر کی آمد آکائے اتار کی آمد محبوب تشری रहे گے ہے محبوب رے اکبر تشریش لارگے ہے آ جن دیا کے سر وے تشریف لارگے کے سر تشریف کرے گئے اچھا حبیب بداب دا وے اچھا کبی بداب شریف اچھا کبی بداب لا رہے ہیں جمبیا کے سر وے امت کے پیمب پیم اللہ کے پیمب تشریف لا لارے ہیں کے پیم تشریف لا لارے ہیں آ جنگیا کے وے تشریف لا لارے اے بینا کے دل پر دل ب آنا کے دل بے تشریف لارے ہے آ جا بینا کے دل بے تشریف لارے ہیں آ جنڈیا کے سر پر تشریف لا لارے ہیں دنیا میں ان کے دل پر دل بے دنیا میں ان کے دل بھرے تشریف ڈار یہ ہے دنیا میں ان کے دل برے تشریف ڈارے ہے آ جنگیا کے سرور ری پارہ ہے محبوب رب اکبر تشریف لارہ ہے محبوب روپے اکبر تشریف لا ہے کے سرور رہے آآ آآ تو جیسے جیسے بارہویں کا دن قریب آنے لگتا ہے ہماری تیاریاں اور زور و شور سے جاری ہوتی ہیں تیزی سے بڑھتی جاتی ہیں تو تین دن باقی ہیں پھر وہ شب ولادت ہوگی کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خوب درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے رہیے خوب تلاوت قرآن کرتے رہیے خوب نوافل کی کثرت کیجئے اللہ توفیق دے اور طاقت ہو تو روزے رکھیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمام ثواب تو فتن پیش کرتے جائیے خوب سنتوں پر عمل کیجئے گھر میں فیضان سنت کا درس دیجئے اور مدنی چینل دیکھ کر خوب خوب جشنِ ولادت کی بہاریں لوٹیے اور آقا کی بارگاہ میں خوب درود و سلام پیش کرتے رہیے تو اللہ تعالی ماہر ربی نور کے اس مبارک مہینے کے صدقے ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے پریشان حال ہے تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی تکلیفیں سب کی بیماریاں سب کی پریشانیاں دور فرمائے آمین النبی نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلم